اللہ تالوام صلی حکا نت لال محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارا کا وطالہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور تمام قسم کی عنایات صرف اس کی طرف سے ہیں ہم سب اس کے دم سے ہیں ہماری ہر چیز ہماری ہر خوبی رب دلدلال کی طرف سے ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم بھی صرف اس ہی کی عبادت کریں عبادت اس چیز کا نام ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہو عبادت انسان کا دل بھی کرتا ہے اور جسم بھی کرتا ہے اور اصل معاملہ دل کا ہے جسم کا اس میں حصہ کم ہے دل اللہ کی عبادت کرتا ہو جسم نہ کرتا ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے جسم عبادت کرتا ہو دل نہ کرتا ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی فرمایا جس دل امدغا خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے ادا صلاحد صلاحل جسد و کلو و ادا فص فصد الجسد ولا القلب جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اس کا نام دل ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ یہ ایک خالی پمپ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ات تکوا ہا ہا ہا تین دفعہ اپنے سینے میں دل والی جگہ پر اشارہ کر کے فرمایا تکوا یہاں ہوتا ہے وہ یشیر و الا صدر اور ابلال فرماتے ہیں ان تعمل ابصار ولاکن تعمل قلوب في صدور ان لوگوں کی آنکھیں نبینی نہیں ہوئی مگر وہ دل نابینے ہو گئے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں بھیجا تو ہڈیوں میں سر میں ہوتا ہے کہا جو سینے کے اندر دل ہے وہ ان کے نابینا ہوئے ہیں دل دیکھتا ہے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں دل بھی آمال کرتا ہے جسم بھی آمال کرتا ہے لیکن دونوں نے کی کریں تو کیا ہی بات ہے دونوں برائی کریں تو کتنی بری بات ہے جسم برائی کرے دل نیکی کرے تو گزارا چل جاتا ہے جسم برا ہو اس میں پھر بھی کسی حد تک بچاؤ کی شکل ہے دل برا ہو جائے تو بچاؤ کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی فرمایا رب الجلال علی کرام نے کہ جو شخص ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے من کفر بلّہ ممب ایمانی ہی علامن عکر ہے وقل بہ مطمن ولاکم من شرح بال قفر صدر فا علیہم غد اللہ وزابن عظیم فرمایا کہ جو شخص کفر کی بات کرتا ہے کفر کا کلمہ بولتا ہے اس پر رب کا غضب ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے لیکن جس نے مجبور ہو کر یہ کام کیا اور اس کا دل کافر نہیں ہوا زبان کافر ہوئی جسم کافر ہوا ماتھا سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو زبان رب دل جلال کا انکار کرتی ہے یہ سب کچھ اس کا معاف ہو سکتا ہے اگر اس کا دل کافر نہیں ہوا ولیکن من کہ بالکفر صدر لیکن جس کا دل کافر ہو گیا پھر اس پر اللہ کا غضب ہے تو انسان بساوقات ایسا کام کر لیتا ہے یا ایسی بات کر لیتا ہے جو کفر والی بات ہے لیکن اس پر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگتا کہ وہ عذر اس طرح کا کرتا ہے کہ میں نے یہ کام دل سے نہیں کیا ہے ایمان لانا یہ زبان سے اقرار کرنا ہے دل میں ایمان ہونا چاہیے امال سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے لیکن اگر زبان ساتھ نہ دے اور دل اس کا ساتھ دے رہا ہو تو اس کا ایمان قبول ہو جاتا ہے گونگا ہے ایمان لے آتا ہے کلمہ نہیں پڑتا دل اس کا مومن ہے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اس کا اسلام قبول ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا صحیح بخاری میں حدیث جہاد پر گئے دشمن کو مارا غنیمتیں بنائیں غلام لوڈیاں اکٹھے کیے ان پر اسلام پیش کیا مسلمان ہو جاؤ وہ آگے سے کہتے ہیں سبانا سبانا ہم بے دین ہوتے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں کہا کہ میں نے جتنے غلام جس جس صحابی کو دے رکھے ہیں وہ اپنے اپنے غلام کو قتل کر دے یہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود شکست ہونے کے باوجود پھر بھی اسلام کی طرف نہیں آتے تو اب ان کو قتل کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر تھے یا عبداللہ بن عباس تھے کہتے ہیں میں اپنے ساتھی کو قتل نہیں کروں گا میں اپنے غلام کو قتل نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سبانہ سبانہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے کرینے بتاتے ہیں حالات بتاتے ہیں ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ فرما بردار ہیں اکڑ تکبر فخر ریائن میں نہیں ہے لیکن ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی انہوں نے اس ساتھی کو قتل نہیں کیا دوسروں نے قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت ہوئی حضرت خالد کو بلا لیا اور میں خالد جب وہ سبانہ سبانہ کہہ رہے تھے ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا مطلب بے دین ہو گیا جتنے لوگ معاشرے میں مسلمان ہوتے ہیں کافر اس کو کیا کہتے ہیں مسلمان ہو گیا نہیں کہتے کہتے بے دین ہو گیا تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہوئے مطلب یہ کہ مسلمان ہوئے جیسے ہمارا میڈیا مجاہد کو دہشت گرد کہتا ہے تو اگر کوئی مجاہد بن جائے کہے میں مجاہد ہوا تو کہہ دے میں دہشت گرد ہوا اس کو پتہ ہی نہیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں اس نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد پر جائے دہشت گرد ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں جب ان کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا تھا تو کیوں قتل کیا ان کو شدید ڈانٹ پلا دی حضرت خالب بن ولیز رضی اللہ تعالی دل مسلمان زبان ساتھ نہیں دے رہی اس کا کلمہ بھی قبول ہے اللہ اکبر کتنے واقعات ہیں حضرت ہاتھ بن ابھی بلتا آئیے بھی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا لشکر تیار کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے ایک دم فرمایا کہ علی اور حضرت زبیر ادھر آؤ جلدی جلدی تیاری کر کے مکہ کی طرف سفر کرو گھوڑے دھڑاتے جاؤ جب تم روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے وہاں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آ جاؤ یہ گئے وہاں عورت مل گئی کہا خط نکال کہتی میرے پاس کوئی خط خط نہیں ہے دباؤ میں آ گئی نکال کر دے دیا لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا ہاتھ بن نبی بلتا مکے کے مشرقوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہم تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ جنگی راز آؤٹ کرنے والی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروانے والی بات ہے جب دشمن کو اطلاع ہو تو وہ تو تیار ہو کر بیٹھ جائے گا راستے میں وہ تو بڑا نقصان کر سکتا ہے یہ غداری ہے یہ دشمن کی طرف سے جسوسی ہے اس کی سزا موت ہے ہاتھ میں نبی بلتا کو بلایا ہاتھ میں آپ نے خط کیوں لکھا کہا جی جلدی مت کیجئے گا میں کافر نہیں ہوا میں نے سوچا کہ سب جتنے لوگ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بچے اور ان کی مائیں وہاں رہ گئیں مجاہد ادھر آ گئے بچے ان کا نانا ان کا دادا ان کا چاچا ان کا اماں وہاں ہیں ایک ابا کے آ جانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن میرے بچے مکہ میں ہیں اور ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو میں نے سوچا مکے والوں پر احسان چڑھا دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کی خیر خواہی کریں باقی اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح دے دی عہد میں فتح دے دی احزاب میں دے دی اللہ نے مکہ میں فتح کروا ہی دینا ہے میرے اس خط سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی اپنے بچوں کے لالچ میں میں نے لکھا ہے میں منافق نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا دل کافر نہیں ہوا ہاتھ نے کفر والا کام کر دیا دل کافر نہیں ہوا معاملہ دل کا ہے غالبن حضرت عمر بن خطار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں یہ منافق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں یہ بدری ہے اور جب یہ بدر میں لڑ رہے تھے ربعلجلال ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا اے معلوم تم فقط غفرت العکم آج کے بعد جتنے بھی گناہ تمہارے ہو جائیں میں نے آج ہی معاف کر دیے یہ بدری ہے تو میرے عزیز بھائیوں دل نیت ارادہ اس کی حیثیت گاڑی میں سٹیرنگ کی ہوتی ہے گاڑی جتنی بھی اچھی ہو اگر سٹیرنگ کھڈے کی طرف چلا جائے تو تباہ ہو جاتی ہے گاڑی جتنی بھی کٹارا ہو سٹیرنگ درست سمت میں رہے وہ ٹھیک چلتی رہتی ہے دل کا معاملہ ایسے جیسے خط پر ایڈریس کا معاملہ ہوتا ہے خط جتنا بھی قیمتی ہو اس میں جتنے بھی قیمتی ہدیے ہوں اگر ایڈریس غلط ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اگر ایڈریس صحیح ہو تو وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں چیز کتنی اہم ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر اس کا ایڈریس غلط لکھا ہوا ہے اللہ اکبر ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نو بوڑھے ہو چکے ہیں ایک شاگرد ان کا بتاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گزر رہا تھا کچھ لوگ جمع تھے میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو دیکھا کہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ان کے گرد جمع ہے میں نے پوچھا کون ہے کہنے لگے ابو حرا رضی اللہ عنہ. میں پھر وہاں بیٹھ گیا لوگ سوال کر رہے تھے وہ جواب دے رہے تھے آخر سب چلے گئے میں جب اکیلا رہ گیا تو میں نے کہا حضرت میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے فت... بتائیے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی پرماتے میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات کی اور بے ہوش ہو گئے میں پریشان ہوا پکڑا بٹھایا پانی وانی پلایا جو بھی کیا ہوش آیا کہنے لگے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے پھر بے ہوش ہو گئے تیسری بار تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور فرمانے لگے حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول سجرمار سب سے پہلا گروہ جن کی چربی اور جن کے چمڑے کے ساتھ جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا وہ تین قسم کے لوگوں کے ایک وہ ہوگا مولوی صاحب کاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کرے گا رف ہا اپنی نعمتیں بیان کرے گا تجھے میں نے آنکھ دی ناک دی کان دی دماغ دیا دل دیا ہاتھ پاؤں دیے مال اولاد دی لوگ مزدوریاں کرتے تھے مزدوریاں نہ کرے تو شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے اور تیرے لیے فرصت کا ٹائم تھا تو نہ بھی کماتا تو روٹی تمہیں ملتی تھی اچھا حافظہ دیا تجھے کیا کر کے آئے ہو کہتا ہے اللہ اگر آپ نے اتنی نعمتیں کی ہیں میں مانتا ہوں تو میں نے بھی جگہ جگہ تیرا دین پہنچایا کون سی گلی ہے کون سا محلہ ہے نگر نگر گلی گلی جا جا کر تیرا قرآن سناتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کدب تھا جھوٹ بول رہے ہو یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کاری صاحب کہیں لوگ تجھے خطیب عالم کہیں بلبل پاکستان کہیں خطیب عرب و عجم کہیں پانچ سات لقب لگائیں تیرے ساتھ تیرے اشتہار شپیں اس لیے تو نے سب کچھ کیا تھا جن لوگوں کے ریاکاری کے لیے جن لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے جن لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا انہوں نے تجھے اچھا کہہ دیا تھا تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا میرے لیے کیا لائق چپ ہو جائے گا اللہ فیرا بہ سو فول کیا فنار اللہ تعالی حکم دے گا اس کو پاؤں سے پکڑو اور منہ کے اوپر گسیٹ کر جہن میں ڈالو پھر شھ صاحب کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نیم شمار کرے گا وہ مانے گا لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی تیرے پاس پیسے گننے کی فرصت نہیں تھی کیا کر کے آئے ہو کہے گا یا اللہ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے بھی تیرے مال کو لوگوں میں بانٹ دیا کون سی گلی ہے کون سا محلہ ہے کون سا غریب ہے کون سا یتیم ہے کون سی مسجد ہے کون سا مدرسہ ہے جہاں میرا تاون نہ جاتا ہو اللہ فرمائیں گے بات تیری درست ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے کہ نے میرے لیے کیا تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے ہاتھ میں تائیں زمان کہ لوگ تیرے در کے چکر کاٹیں تیری تعریفیں کریں تیرے نام کے اشتہار لگیں جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ ہو چکا بتا میرے لیے کیا لائے ہو حکم دیا جائے گا ٹانگ سے پکڑ کے چہرے کے بل کے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر غازی صاحب کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی نیم تو شمار کرے گا میں نے تجھے طاقت دی ہمت دی جسم مضبوط بنایا کیا کر کے آئے ہو وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ لوگ سب کچھ خرچ کرتے تھے جان کو بچا لیتے تھے میں نے تو جان بھی تیرے راستے میں لگا دی اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے لگائی تھی کہ تیرے نام کا چوک مشہور ہو جائے تیرے نام کے اشتہار لگے اور یہ سب کام ہو چکے تیرے عبادت کا مقصد پورا ہو چکا تیری عبادت کا اجر دیا جا چکا میرے لیے کیا لائے ہو ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل کے سیٹ کر دھیان میں ڈال دیا جائے گا عزیز بھائیو یہ چوٹی کے امال ہیں بہترین امال ہیں لیکن جسم عبادت کرتا رہا دل عبادت نہیں کرتا تھا جسم ادھر جاتا تھا دل ادھر جاتا تھا جسم رب دل جلال کی طرف جاتا تھا دل لوگوں کی طرف جاتا تھا دل ریاکاری کرتا تھا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور مت سمجھنا کہ صرف بد ہی جہنم میں جائیں گے مت سمجھنا کہ کوتاح اور سست لوگ ہی جہنم میں جائیں گے بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی جائیں گے جن کی نیکیاں قبول نہیں ہوں آ مینت النا سے بہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک جانے والے تھوڑے بہت نہیں تھک جانے والے آگ میں جائیں گے من عین ان انتہائی زیادہ درجہ گریڈ پر گرم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے اس کی آتے باہر آ جائیں گی سر پہ ڈالے گا تو سر سے لے کر نیچے تک چمڑی ادھر جائے گی فوق یو سب فوک روسمی معافی بتون جلوت و رحم مقام من حدید اللہ مستان اور فرمایا و قدیم نا ما امر من عمل ان فجا اللہ ہم ان کے اعمال کے پہاڑوں کی طرف آئیں گے اور ان کو غبار کی طرح اڑا دیں گے فلا نقیم الحم یوم القیامتی وزنا ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے اس کے مقابلے میں اگر دل نیکی کرتا ہو اس میں خلوص ہو جسم نیکی نہ بھی کرے تو نیکی مل جاتی حبشے کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا چپ مسلمان ہو گیا کسی کو بتایا نہیں اس نے بادشاہی بھی کرتا رہا مسلمان بھی ہو گیا جب فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی مسلمان تھا مر گیا آؤ اس کا غائبانہ جنازہ پہ صحیح بخاری میں اندر ہی اندر مسلمان اظہار نہیں کیا دل مسلمان ہو دل نیکی کرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہمہ فلم یا عمل ہا در سنا رب کا قرآن سنا حدیث مصطفیٰ سنی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آیا کہ آج کے بعد یہ نیکی میں بھی کیا کروں گا بعد میں کر نہیں سکا کسی وجہ سے فرمایا اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس کی نیکی دے دو نہیں بھی کیا تب بھی دے دو کتب اللہ علہ حسنا سنا وہ منحمہ جس نے گناہ کی مجلس میں دیکھا گنا ہو رہا ہے اور دل چاہا کہ میں بھی ایسے کروں پھر اللہ کا خوف آ گیا پھر اس سے باز آ گیا اللہ فرماتے ہیں گناہ چھوڑ دیا گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اس کو چھوڑنے کی نیکی لکھ دو وہ جو حدیث آپ نے پڑھی بچپن سے پڑھی ہوئی ہے غار میں تین لوگ پھنس گئے اوپر سے پہاڑ آ کر سلائیڈ ہو گیا تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے جس سے پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ان میں سے کون ہے کہتا ہے میری کزن تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اس کو پیسے کی ضرورت پڑی میں نے پیسہ دیا برائی کا ارادہ کیا کہتی ہے اتک اللہ اللہ تعالی سے ڈر جا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا یا اللہ میں نے وہ گنا نہیں کیا کوئی نیکی پیش نہیں کر رہا گناہ سے بچنا پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہ سے بچنے کے عزم کو قبول کرتے ہوئے پہاڑ کو پیچھے کر دیا پر با فلم جو برائی کا ارادہ کرتا ہے ایک ہوتا ہے کر نہیں سکا کوشش کی تھی کر نہیں سکا اس کو نیکی نہیں ملتی ایک وہ ہوتا ہے جو کرنا چاہتا تھا مگر ارادہ بدل دیا اللہ کے خوف سے اس کو گنا چھوڑنے کا ازر ملتا ہے تو جس نے نیکی کا ارادہ کیا نہیں کر پایا کوشش بھی نہیں کر پایا اللہ اس کو نیکی کا اجر دے دیتا ہے اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور کوشش نہیں کی اور عظم ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی دے دیتا ہے اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی فرمایا اس کو دس گنا ادا کر دو من جا اب امثالها ومن جاء جا فلا سید الا مثلها وهم اللہ مثلاً اور جس شخص نے برائی کی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی اس کو اللہ فرماتے ہیں ایک گنا دو ایک گنا اس کو گناہ دو دس گنا گناہ نہیں دینا اس کو اور جس نے نیکی کر لی اس کو کہا دس گنا اجر دے دو یہ اللہ کا فضل ہے تو یہاں نیکی کرنے سے پہلے خالی دل کی عبادت ہے ارادہ کرنا اس پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں دل کا عمل ہے کہ وہ گنا چھوڑ رہا ہے اس پر بھی نیکی مل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمتی وغیرہ میں فرمایا کہ جو شخص لوگ چار قسم کے ہیں ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا جان بھی دیا مال بھی دیا علم بھی دیا مال بھی دیا دین کا علم بھی دیا وہ اللہ کی دا کے لیے دعوت اور جہاد کا کام بھی کرتا ہے اور اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے مال نہیں دیا وہ اپنے علم کے ساتھ داوت و جہاد کا کام کرتا ہے مگر اپنے مال اس کے پاس ہے نہیں کرتا رہتا ہے کہتا ہے کاش میرے پاس مال بھی ہوتا وہ بھی میں اللہ کے لیے خرچ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں برابر پہلا کون ہے علم بھی ہے مال بھی ہے علم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دوسرے کے پاس علم ہے مال نہیں مگر وہ اس کا عزم یہ ہے کہ اگر مال بھی ہوتا تو وہ بھی لگا دیا ہوتا پر بھائی یہ دونوں عجم ہے برابر اس نے خالی عزم کیا خالی اس کا ارادہ ہے تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں مال ہے اور وہ مال کو غلط راستوں میں استعمال کرتا ہے مال کے ساتھ جہنم خرید رہا ہے چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ جان نہ علم ہے نہ مال ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مال والا شخص کبھی فلمیں دیکھتا ہے اور کبھی غلط عورتوں کو لے آتا ہے ان کو نچواتا رہتا ہے کبھی ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرتا ہے اتنا پیسہ اس کے پاس کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں گنا میں برابر وہ کر رہا ہے اور یہ اس کے عزم کا اظہار کر رہا ہے لیکن یہاں پر جو باریک بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں فل قاتل ول مقتول فنار پھر قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلات السلام قاتل تو جائے مقتول کیوں گیا آپ نے فرمایا لے ان کین ہری سن قاتل صاحب اس لیے کہ ٹرائی تو دونوں نے کی تھی ایک کا وار چل گیا ایک کا نہیں چلا تلواریں دونوں نے نکالی تھیں دونوں نے اٹھائی تھیں ایک نے ماری مگر لگ نہیں سکی دوسرے نے ماری اس کی لگ گئی اس کی لگ جاتی تو یہ بھی وہی کام کرنا چاہتا تھا تو چونکہ دونوں ہی ان ایکشن تھے دونوں کا برا ارادہ تھا اس لیے دونوں آگ میں جائیں گے اس بات کو سمجھو وہاں تھا جس نے برائی کا ارادہ کر کے برائی چھوڑ دی یہ ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا اظہار کیا یا اس پر حرکت میں آ گیا جب انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر یا ہاتھ پر لے آتا ہے پھر اس کو گناہ مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوزا ان امتی ما حد بھی انفس ہوا معلوم اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو دل ہی دل میں رہ جاتے ہیں معلوم تمل اوت تکلم جب تک ایکشن نہ لے اور جب تک زبان پر نہ لائے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور جب وہ زبان پر بھی لے آتا ہے کتنے لوگ آپ نے سنے ہوں گے وہ اپنے دل کی برائی کو کوئی کہتا ہے اس کی فلاں چیز دکان سے باہر پڑی ہوتی ہے میرا کتنی بار پروگرام بنتا ہے کہ میں رات کو اٹھا لوں اس نے اٹھا لی ہے وہ نہیں بھی اٹھائی تو اٹھا لی ہے کیوں دل کی برائی کو زبان پر لے آیا ہے فلاں عورت ہے بے حیا اورت ہے فلاں جگہ سے گزرتی ہے میرا یہ دل چاہتا ہے میرا وہ دل چاہتا ہے جب زبان پر لے آیا تو, تو گنا کر لیا معلوم اور تکلم اگر زبان سے بات کر لی یا جسم سے حرکت کر لی اٹھ کر گیا چوری کرنے کے لیے مگر لوگ تھے وہاں نہیں کر پایا گنا اس کو مل گیا کیونکہ یہ اس لیے نہیں رکا کہ اللہ کا خوف ہے اگر وہاں جا کر بھی اللہ کا خوف آ جائے تو بھی اجر مل جائے گا لیکن اگر کسی اور وجہ سے تو گھر سے نکلنے کی وجہ سے اس کو گنا مل جائے گا تو آپ دیکھ لو کہ ہر بات میں دل کا کتنا اثر ہے دل کا کتنا دخل ہے اس لیے عزیز بھائیوں دلوں کو مسلمان کرو فرمایا میں والا تک میں تم فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ گواہی نہ چھپایا کرو جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناگار ہوگا دل گناہ ہوتا ہے دل نیک ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللہ الدِّينَ حکم اس بات کا ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے ریاکاری نہ ہو نیت کی خرابی نہ ہو اللہ کو خوش کرنے کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو اعمال تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لوگ بہت بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ سے تو اپنی مسجد نہیں بن رہی ایک آدمی گیا کراچی کا یمن میں وہاں جا کر کہتا ہے کہ اویس کرنی رہمہ اللہ کا میں مزار بنانا چاہتا ہوں کروڑ لگ جائے دو کروڑ لگ جائے میں دوں گا آپ خالی اجازت دے دو اعمال تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سارے امال قبول نہیں کرتا امال وہ قبول ہوتے ہیں جو خالص رب الجلال کرام کے لیے کیے گئے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے تو بھی قبول نہیں ہوں گے اگر کیے کسی اور کے لیے گئے ہیں تو بھی قبول نہیں ہوں گے آپ کسی مزدور کو گھر لے آؤ کہ میرے واشروم کی ٹائلیں لگا دو یہ ٹائلیں ہیں یہ سیمنٹ ہے اور تم مزدور اور مستری دونوں آ جاؤ کام کرو ان کو کھڑا کر کے چلا گیا واپس آیا تو انہوں نے بازار کی سیڑھیوں پہ ٹائلیں لگا دی ہاں. کتنی مزدوری دو گے ان کو بولو وہ اس کی افادیت بیان کر رہے ہیں دیکھو آپ چودھری آدمی ہو یہ سیڑھی بہت بری لگ رہی تھیں اور گزرنے والے لوگ یہ مسائل تھے اب دیکھو کتنی خوبصورت اندر کے بعد تو کوئی نہیں دیکھتا باہر دیکھتے ہیں اور باہر کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ پہلے اس کو ٹھیک کر دوں کتنی مزدوری دو گے محنت اس نے کی ہے وقت جتنا کہا تھا اس سے زیادہ لگایا ہے لیکن آپ اس کی مزدوری بھی نہیں دو گے ہو سکتا ہے ٹائلوں کے پیسے بھی مانگ لو اس لیے کہ یہ وہ کام نہیں جو میں نے کہا تھا میرے عزی بھائیو جو اللہ اس کے رسول نے احکام جاری کیے ہیں اگر وہ کام نہ کیا جائے کوئی اور کر لیا جائے اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے اگر سوال کا جواب دینے کی بجائے کچھ اور لکھ دیا جائے تو ممتح لمبی ریڈ لکیر لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال اسی طرح ضائع ہو جائیں گے جن کا طریقہ اپنا بنایا ہوا تھا یا جن کا دل اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تھوڑا کر لو مگر خالص ہو کر کر لو دل کا معاملہ بہت حساس ہے بھائیوں اس کو اچھی طرح سمجھو میں پہلے بھی شاید ارج کر چکا ہوں جتنا خلوص زیادہ ہوگا جتنا تقوی زیادہ ہوگا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اس عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے رکھتے تو سب نے چار ہی بڑھنی ہے روزے تو سب نے تیس ہی رکھنے ہیں لیکن اس کے امال کا وزن بڑھ جاتا ہے دل کا معاملہ بڑا حساس ہے اس کی صفائی پر بہت زور دینا چاہیے بہت غور کرنا چاہیے بہت توجہ دینی چاہیے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا آپس میں مسئلہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا حضرت خالد چھ ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی قربانیاں تھوڑی ہیں ان کی عبادت تھوڑی ہے عبادت کی بنیاد پر ایمان بڑھتا ہے ہیں دونوں صحابی دونوں غازی دونوں مجاہد لیکن یہ چھ ہجری تک کافروں کی طرف سے لڑتے رہے اب عوف مکہ میں مسلمان ہو کر قربانیاں دیتے رہے ان کے ان کا نیکی کا بیلنس زیادہ ہے ان کا خلوص ان کا ایمان زیادہ ہے ان کا تقوی ان کی زیادہ ہے وہ اشرم وشرام میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انہدہ کم انفقا مثلاً خالد اگر آپ کے لیول کے لوگ بہت پہاڑ کے مالک بن جائے بہت پہاڑ سونے کا بن جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ ایک مٹھی کا صدقہ کریں تو مقابلہ نہیں کر سکتا جسم کا عمل بڑا فرق ہے ایک مٹھی کا صدقہ اور بہت پہاڑ کے سونے کا صدقہ مگر دل کے عمل نے بازی جیت لی دل کا معاملہ بہت حساس لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے تھے اپنے دل کے بارے میں صحابہ کرام بیٹھتے نماز پڑھتے واپس جانے سے پہلے کسی بھائی کو پکڑ لیتے بھائی ذرا بیٹھنا تاعال نینسا آتا آنا ذرا میرا یوں لگ رہا ہے جیسے دل میں ایمان کم ہو گیا ہے ذرا میرا ایمان پورا کر دو پھر چلتے وہ بیٹھتا کوئی آئے سناتا کوئی حدیث مستفیٰ سناتا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دل نرم کرنے والی کو آنکھوں کو آنسو لانے والی بات کر دیتا اس کا ایمان فل ہو جاتا پھر اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے وہ کوئی کام لو لیول کے ایمان کے ساتھ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے جب کام کرنا ہی ہے تھکنا ہی ہے تو پھر اچھے ایمان کے ساتھ کیا جائے تاکہ اس کا ادر زیادہ ملے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی کہا جب مجلس نبوی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ادھر جنت مہک رہی ہے ادھر جہنم دہک رہی ہے اور جب گھر آ جاتے ہیں ہٹی دکان پر آ جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے اگر آپ کی مجلس ایمان ہے تو گھر اور دکان کی مجلس نفاق نہیں تو اور کیا ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص کہہ رہا ہو میں منافق ہو گیا تو کیسا لگے گا سمجھدار آدمی کہہ رہا ہوں اور روڈ پر کھڑا کہہ رہا ہی, میں منافق ہو گیا کیا سمجھو گے نروس ہو جاتے تھے وہ لوگ اپنے دل پر ہر وقت نظر رکھتے تھے جس طرح ڈرائیور فیول کی گیج پر نظر رکھتا ہے کہ تیل کتنا رہ گیا ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی ایمان کتنا رہ گیا ایک بڑے محدس نے اپنے شاگرد سے مسالہ پوچھا وہ چپ ہو گیا وہ پھر پوچھا ابھی بتا نہیں رہا کہتا استاد جی شیطان نے کہا کہ تیری کیا بات ہے اب تو بڑے بڑے بزرگ بھی تو اس سے پوچھتے ہیں تو اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے شیطان نے مجھے یہ کہا ہے اب میں اس کو چپ کروا رہا ہوں دل کو لیول پہ لا رہا ہوں اپنی سمت درست کر رہا ہوں جیسے نیت ٹھیک ہوتی ہے آپ کو بتا دوں گا کیونکہ شیطان ہر وقت حملے کرتا ہے اس لیے ہمیں بھی بار بار دل کو درست کرنا پڑتا ہے ایک بار کا درست کیا کافی نہیں ہوتا اور کوشش کرو کہ برائی کے خیالات دل میں نہ آئیں اور کوشش کرو اگر آ جائیں تو اللہ کا خوف آ جائے وہ ختم ہو جائیں کیونکہ اگر زبان پر آ گئے کیونکہ اگر اس پر کوئی ایکشن لے لیا تو اس کا گنا نہ کیے کیے کے بغیر بھی مل جاتا ہے چوری کرتا چلو دنیا تو بن جاتی وہ بھی نہیں کی اور گناہ بھی لے کر بیٹھ گیا اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو اپنے دل کو تھام کر رکھو اس کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب السدا و جیلا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی پالش اللہ کی یاد اللہ کی یاد میں استغفر اللہ استغفار کے کئی ہی سیگے ہیں رب کے پھر ورحمان تخیر الراہمین اللہ مان تو ربی الہ اللہ تخلہ نہیں استفر اللّہ, اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ لا لہ اللہ سبحان کہیں سارے سیگے ہیں استغفار کے یہ کثرت سے کیے جائیں استغفار دل پر ریگ مال کی جگہ پر ہوتا ہے یہ صفائی کرتا ہے اور سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ اوپر اس کے کلر اور اوپر نکل چڑھانے کے مترادف ہوتا ہے استغفار سے دل کی صفائی اذکار کے ساتھ دل کی چمک ہو جاتی ہے جب دل چمک اٹھتا ہے پھر نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے پھر برائیوں سے بچنے کو دل چاہتا ہے پھر ایمان کا لیول اتنا اب ہو جاتا ہے کہ ہر ہر نیکی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں اپنے اعمال اور اپنے دلوں کو درست کرنے کی توفیق دے رب جلال ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ تو پڑھ رہے تھے میں آگے بڑھ کر آپ کے سیدے میں تھے میں نے کان لگا کر سنا آپ کیا فرما رہے ہیں تو آپ یہ فرما رہے تھے یا مکل القلوب ثبت سب کلبی اللہ اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ کسی ساتھی نے پوچھا ہم نے کفر کو چھوڑا ایمان لے آئے ہجرتیں کی سب کچھ قربان کر دیا اب بھی ڈر ہے کیا فرمایا ان نہ صاب رحمان یو کلبہ شاہ سب لوگوں کے دل رب دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں جدھر چاہتا ہے موڑ سکتا ہے اس لیے ہم ان سے التماس کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل اپنے دین کی طرف موڑنا ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا موت آئے تو ایمان پر آئے موت آئے تو شہادت کی آئے اور اس کے بیچ میں بھی ہمیں جما کر رکھنا یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ ہمیں دیکھ کر اپنے کفر پر جم جائیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو ہمیں کفری اچھا لگتا ہے لا فطن تل للکافرین للظالمین اور جب بھی موت آئے ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کیا ہے وہ مالین بھی ہے جو پریشان ہوتا ہے ادان کی لفظ سن کر کہ یہ کیا ہوا ابھی تو آئے تھے ابھی پھر ادان ہو گئی تو یہ فرق ہے پڑھتے تو دونوں ہی ہیں وقت دونوں کا برابر لگتا ہے مگر ایک دل کی خوشی کے ساتھ لپکتا ہوا آ جاتا ہے اور دوسرا پریشان آدھے دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آخری صف میں کبھی ایک رکت رہ گئی کبھی دو رگتے رہ گئیں فرق دونوں باتوں میں بہت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیسے اللہ کی تعریفیں کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والحمدللہ الحمد تملا المیزان اللہ تیرا شکر ہے الحمد کہنے سے اللہ تعالیٰ کا ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ اور فرمایا زمین آسمان کا خلا الحمد سبحان اللہ کہنے سے نیکیوں سے بھر جاتا ہے اس کی تعریفیں کر کر کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ مولا کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر سمجھ میں آئے تو کسی مانگنے والے سے پوچھ لو وہ کیا کرتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے تم تو بڑے سخی لوگ ہو تمہارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تم تو اتنے اچھے ہو تم تو وہ ہو تم تو وہ ہو تعریفیں کر کر کے آپ سے خیرات نکلواتا ہے مانگنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے راضی کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اپنے مولا کی تعریفیں کر کر کے اس کو خوش کرو یہ بھی شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادات بجا لا کر کے دل کی خوشی کے ساتھ یہ بھی اس کا شکر ہے اس پر لمبی بات ہو سکتی تھی لیکن میں موضوع کو کلوز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا شکر ادا نہ کر جس جس نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ قرض بن جاتا ہے ہم بڑے نہ شکرے ہیں انگریز کسی کی بات کسی نے اچھائی کی فوراً تو دیتا ہے نا ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سونے معروف ہو جس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی خیر کا کام کرے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے ہو اگر وہ اس کا بدلہ دینے کے لائق نہ ہو قابل نہ ہو پیسہ اس کے پاس نہیں ہے فل نیال ہی پھر اس کی تعریف کرے لوگوں کو بتایا کہ یہ کلم فلاں نے دیا تھا اللہ اس کو خیر دے اس کی تعریفیں کرے حتیٰ کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کی نعمت کا شکر ادا کر دیا دوسری روایت میں فرمایا فل ید الا اس کے لیے دعا کرے اپنی خلوتوں جنوتوں میں اس شخص کے لیے اتنی دعا کرے جتنا قدر اس نے تجھ پہ احسان کیا یہ قرض ہے اور اگر بندے کا شکر ادا نہیں کرو گے تو مولا کا بھی ادا نہیں ہوگا منلم یشکر اللہ لا یشکر اللہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو بندے کا بھی ادا کرنا اور جو کسی کو جزاک اللہ خیر کہہ دیتا ہے یہ بہترین دعا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ حت البسا ان کی خیر کا بدلہ خیر کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ حل جزا الاحسان الاحسان نہیں کر سکتا دعا کرے اس کی تعریف کرے یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اگر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے بندے کا بھی ادا کرے تو پھر اللہ تبارہ کاطالہ فرماتے ہیں وحض تاجنا ربکم کم لائن شکر تم میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں اور زیادہ دے گا اس کا شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور نہ شکریہ کرنے سے پہلی بھی چھن جاتی ہے آپ بچے کو بسکٹ دیں دو سال کا بچہ کھا لے آپ اور دے دیتے وہ بھی کھا لے آپ اور دے دیتے اور اگر توڑ کر پھینک دے اگلا بسکٹ دیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنا یہ اس کی نہ ہے بجلی گیس ہو یا کھانا دانا ہو یا صلاحیتیں ہو ان کا غلط استعمال کرنا اس لیے کہ میں نے کمایا ہے نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تیرے پاس اگرچہ تو نے کمایا ہے لیکن تیرا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ان کو اصراف سے بچنا فضول خرچی سے بچنا تکبر سے بچنا اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا لے ہم بندوں کے بھی شکریہ ادا کریں ربعت جلال دل کے بھی اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ ہمیں جنتوں میں ایسے جمع کرے ما علینا اللہ الحمد لله وقفاه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصفه وعلى أشهد لا إله إلا الله وفده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله اسمي العليم الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هذل للناس وغينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کے واضح دلائل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اگر اللہ یہ کہتا قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا تو کس کی تعریف تھی ہاں؟ رمضان کی اب یہاں کہا رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو تعارف رمضان کا کرایہ جا رہا ہے قرآن کس کا <تصفح> ایسے سمجھو جیسے آپ کے دفتر میں بیٹا जाए तो تو کیا کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے ہاں اور اگر آپ بچے کے کالج میں چلے جاؤ وہ کہتے یہ میرا ابا ہے سمجھ گئی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازم ہوا تو اصل تعارف رمضان کا کرایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے اس لیے کہ رمضان کی فضیلت بنتی ہی قرآن کے ساتھ ہے اس سے پہلے تو محرم کے روزے رکھتے تھے لوگ قرآن نازم ہونے سے پہلے محرم کے روزے رکھے جاتے تھے قرآن سے شان بنی رمضان کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا تھا قرآن حاضر ہونے سے پہلے آپ کا تعارف کیا تھا محمد بن عبداللہ ہے اور اگر وہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی تعارف کروا رہا ہوتا تو کیا کہتا تھا؟ ہاں صادق و رمین ہے اور ہاں ہاشمی ہیں قریشی ہیں اور بس اور قرآن نازل ہونے کے بعد کیا تعلق ہو گیا یہ محمد رسول اللہ ہیں یہ سید المرسلین ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ خاتم الرسل ہیں خاتم الدین ہیں سید و ولز آدم ہیں اور یہ وہ ہیں جن جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارا مقام اور ساری شان کہاں سے پیدا ہوئی قرآن کے نظیر سے پیسہ ہوئی تو اس لیے میں کہتا ہوں جس سینے پر نازل ہوا وہ سینہ بلند ہو گیا نازل بے حضر آلہ کل بے کل سے کون امیر جس سینے پر نازل ہوا وہ سینہ بلند ہو گیا جس مہینے پر نازل ہوا مہینہ بلند ہو گیا جس عشرے میں نازل ہوا اس کا اعتکاب کرتے ہیں اور جس رات میں نازل ہوا وہ للت القدر ہو گئی اس کی قدر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کا نام ہی للت القدر ہو گیا تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں قرآن حکیم سے اس لیے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے اللہ کی بات ہے اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں قرآن اللہ کی ذات کی بات ہے ہاں اور کسی ذات کی بات اتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے جتنی وہ ذات عظیم ہوتی ہے हा? اگر وزیر اعلیٰ کہے اگر میں کہوں کہ یہ سارا مرکز گرا دو اور دوبارہ بناؤ بناؤ گے हा? اور اگر وزیر اعلیٰ کہے آہ. وہ کہے اپنی قوم کو اپنی بیوروکریسی کو یہ مر کر گرا کر دوبارہ بناؤ بنائیں گے نہیں تو کیا وجہ ہے اس کی بھی وہی بات ہے الفاظ تو وہی ہیں الفاظ تو وہی ہیں تو ثابت ہوا کہ بات ہوتی ہے ذات کے تابے بات کی اتنی شان ہوتی ہے جتنی ذات کی شان ہوتی ہے اور اس قرآن کی شان میں کیا بیان کروں کہ یہ رب کی ذات کی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے اس سے زیادہ اس کی شان کیا ہوگا یہ اللہ کا کانسٹیوشن ہے یہ قانون کی کتاب ہے اور یہ ناصر ہے آپ کہتے ہو قرآن کو قرآن کا قانون نافذ کرو میں کہتا ہوں یہ نافذ ہے اللہ تبارہ کا وشالہ نے کائنات میں جس نے سسٹم بنائے ہیں وہ سارے قرآن کے مطابق ہیں اس میں بیچ میں ایک جن اور انسان ہے ان کو بھی جب چاہا پیدا کیا جب چاہے گا مارے گا ان کی بھی ساری باتیں مرضی سے نہیں ہیں ہاں بیچ میں تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے اوپر قرآن نافذ کرو اس میں اگر آپ نافذ نہیں کرتے تو نہ کرو آپ آئے اللہ کی مرضی سے جاؤ گے اس کی مرضی سے مرتے ہی قبر میں وہ ہوگا جو قرآن بتاتا ہے یہ نافذ ہوگا جو سنت مستفا بناتی ہے وہی ہوگا حشر میں وہی کچھ ہوگا جو قرآن بتاتا ہے ایسے ہی ہونا شروع ہوم آلہ وجوہ ام کچھ لوگوں کو ہم ٹانگوں کی بل نہیں سر کے بل اٹھائیں گے چہرے کے بل اٹھائیں گے آنکھوں سے نبینے بہرے گونگے ہوں گے الٹے چل رہے ہوں گے ما واہ ہم جہنم ٹکانا ان کا ہوگا بولا خبر جدنا ہم سہی را جیسی گی ہم اور زیادہ کر دیں گے ایسا ہوگا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا وہ امبا منوتیا گیتا بہو بھی شیمال ہے وہ <بِشِمَالِه> جس الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا نا کہے گا یا نہیں چلی نہ منہ تکیا وہ نہ مدری یا علیہ چاہ کا کاش میرا آواز مجھے نہ دیا گیا ہوتا کاش اس امتحان کا ریزلٹ آؤٹ نہ ہوتا کاش وہ موت آخری موت ہوتی مجھے نہ اٹھایا گیا ہوتا ٹارٹر کر رہا ہوگا ادھر سے آواز آئے گی خلو ہو پکڑو اس کو فگلو ہو گلے میں سوپ ڈال دو ثم مل جہی پھر اس کو آگ میں ڈال دو ثم مفی سل سے سبعون دن ضرور پھر ستر ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اوپر سے ڈال کر نیچے سے نکال کر اس کو کس کے رکھ دو یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو قرآن نافذ ہوا ہم یہاں رہتے ہیں پچاس ایک سال آبائی گرام کو قبر میں گئے کتنی دیر ہو گئی کوئی ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے پتہ نہیں ابھی کتنی مزید لگے تو یہ پچاس سال کی قبر والی ہزاروں سال کی اور حشر والی پچاس ہزار سال کی اور پھر جنت اور جہنم جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ان, ان سب, سب مراحل میں قرآن نافذ ہے اور تیری زندگی میں بھی تیری چند کرتوتوں کے علاوہ باقی ہر جگہ قرآن نافذ ہے زمین آسمان چاند ستارے جو قرآن دین کیا وہی ہے جس طرح وہ چکر لگاتے کائنات کا نظام چند سارا قرآن کے مطابق ہے زمین اس کے نیچے کیا ہے سمندروں میں کیا ہے یہ سب وہی ہے جو قرآن بولتا ہے بیچ میں تیرے چند آباد وہ اگر قرآن کے مطابق نہیں تو پکڑ لیا جائے گا جھر لیا جائے گا ورنہ اس جہان میں بھی قرآن نافذ ہے اگلے میں بھی نافذ ہے اس سے اگلے میں بھی نافذ ہے اس سے اگلے میں نافذ ہے. قبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی نار میں بھی یہ قرآن نافذ ہی نافذ ہے یہ رب کی کلام ہے رب کا قانون ہے اللہ فیصلے اس کے مطابق آتا ہے لیکن جو شخص پچاس سال زندگی قرآن کے مطابق ازارے گا پچاس سال میں اللہ کی بات مانے گا پچاس ہزار سال رب اس کی بات مانے گا پچاس سال اس کی مانو گے تو پچاس ہزار سال وہ تیری مانے گا وَهُم مِّن فَزَئِن <آمِنُون> فرمایا ان کو قیامت ورجن کوئی پریشانی نہیں ہوئی اللہ جو قرآن حکیم کو پڑھتا رہا ہوگا دنیا میں بھی اللہ اس کی شان بلند کرے گا ہوتی نہیں حافظ سے قرآن کی عزت ہوتی ہے قرآن کا ترجمہ تفسیر عالم دین کی عزت ہوتی نہیں ان اللہ یارخا بحر الکسا بقوامن و یادو بھی آخرین اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو نیچ نیچ کرتا ہے اور قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتا ہے جو اس کو بلند کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے جو اس کو نیچے کرے اللہ اس کو نیچے کرتا ہے کیا تم قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو کو چھوڑ دیتے ہو بعض کو کم مانتے بعض کا انکار کرتے ہو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا جزا میاں فارزا کمین کون تم میں سے جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کی جزا یہ ہوگی اللہ ان پر حیات دنیا اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں دلیل کرے گا یوم القیامت يردون ادون عیلاش العذاب قیامت والے دن ان کو سب سے شدید عذاب ہو تو دنیا میں ضلع اس کے اس کا مقدر بنتی ہیں جو قرآن کو بعض کو مانے بعض کو نہ مانے اللہ کی کتاب تورات رات بعد کو مانے بعد کو نہ مانے ذلتیں اس کے مقدر میں رکھتے صحابہ کرام وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے پورا ہو کر قرآن نے کہا مجمے بناؤ ہم نے بنا لی قرآن نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی قرآن نے کہا مدرسے کھولو ہم نے کھول لیے قرآن نے کہا بدر سجاؤ ہم گھر کی طرف عہد میں جاؤ ہم نہیں گئے میٹھی میٹھی تعلیمات کو مان لیا اور جو چاہا اس کو چھوڑ دیا نتیجہ ذلت خاری ہے فمائ اللہ خر فی الحیاتی دنیا دنیا میں ہم دلیل کریں گے اللہ اکبر آفت میں سب سے شدید زداب ہو تو دنیا میں بھی عروج و جواب قرآن کی وجہ سے ہے اچھا آپ کہو گے کہ دنیا میں بظاہر تو قرآن کے منکر زیادہ عروج پر ہیں مسلمانوں کے سر پہ سوار ہوئے ہوئے ہیں کافر تو تم کہتے ہو قرآن کو چھوڑنے والا ایسا ہوتا ہے ہم تو پھر بھی مانتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں مانتے تو ان کو اللہ نے اتنا عروج دیا ہوا ہے اس لیے نہیں عروج دیا ان کو کہ وہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں اللہ نے ان کو ہمارے سر پر جوتی کے طور پہ سوال کیا ہے باپ ہوتا ہے نا بڑا بچے سے پیار کرتا ہے اور اگر بچہ بات نہ مانے اکڑے تکبر کرے گستاخی کرے تو وہی ابا جوتا اتار کر سر پہ مار دیتا ہے اگر وہ کہے کہ ابا میرے ساتھ بڑا پیار ہے تو کیا جوتی سے مجھ سے بھی زیادہ پیار ہے وہ کہ نہیں کہ پیار نہیں ہے جوتی کو تو سزا کے طور پہ مارا ہے پیار جوتی سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مسلط کر دیتا ہے سزا کے طور پر ان سے اللہ کو لامحالہ پیار نہیں ہے وہ اللہ یا اللہ قفر کو پسند نہیں کرتا اللہ ٹب القافرین اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ٹب المطین اللہ تکوے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ہو ٹب اللہ نیکی کرنے والے احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے حب بابا الیکم فی القروب وہ کر رہا علق القرا الخصوق قفر الفسان نافرمانی اللہ پسندیدہ ہے ایمان پسندیدہ ہے تو کوئی شک نہیں لیکن جب مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر ربیض الجلال ان کے سر پر جوتے کے طور پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتے ہیں قبر میں بھی یہی قرآن جو قرآن کو پڑھتا رہا ہوگا خصوصور ہے ملک کو پڑھتا رہا ہوگا وہ صورت اللہ سے کہے گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے اس لیے میں اس کا حساب نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا میں اس کا حساب نہیں ہونے دوں گا قبر سے نکلا تو بحث ہو رہی ہو بلکہ بتی ورلن تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطرے کے جس طرح پیدا ہوئے تھے ایسے اٹھائے جاؤ گے سورج ایک کے پاس پر ہوگا پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے حالت خراب ہوگی اس وقت رب الجلال جو قرآن کے سائے میں زندگی گزار کر گیا ہوگا اللہ اس کو قیامت والے دن بھی قرآن کا سایہ رسی کروائے خصوصاً جو بقرہ اور عالی عمران پڑھتا رہا ہوگا اور یہ سورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گی اور جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر ساتھ جائیں گے اور جب اس کے حساب کی باری آئے گی تو ہا جن صاحب ہیما جب ربیز ال دل کا دربان لگے گا اس بندے کو پیش کیا جائے گا تو یہ کہے گا سورتیں کہیں گی اللہ ہم اس کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی یہ ہمیں پڑتا تھا ہم اس کا وقت لیتی ہمارے ساتھ اس نے دوستی لگائی آج ہم اس کو جہنم میں نہیں جانیں ایک ہوتی وکالت کوئی وکیل اپنے مکل کی وکالت کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کس انداز سے کرتا ہے جی مائی لاٹ مائی لاٹ میرا موقل ایسا میرا موکل ایسا اس کا موقف یہ ہے وہ یہ کیسا ہے ایک ہوتا ہے جھگڑا یہ سورتیں رب ال سے جھگڑا کریں گی اور کہیں گے اللہ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں اس کو ہم آگ میں لے دیں اور یاد رکھو قرآن حکیم قیامت والے دن غیر جان دار نہیں ہوگا یا اللہ تیرے بندے تو جان تیرے بندے جانے نہیں یہ قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یہ تیرے خلاف بولے گا تو سمجھتا نا چپ چاپ پڑھا رہتا ہے رمضان سے رمضان پڑھا رہتا ہے اگلے رمضان جا کر کھول لیں گے یہ بولنے والی کتاب ہے یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے اس کی شکایت بھی قبول ہے اس کی سفارش بھی قبول ہے یہ کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ نہیں ہے یہ بہت عظیم کے اللہ کی کلام ہے فرمایا قرآن حجت فجت اللہ کا علیہ قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا غیر جانبدار نہیں ہوگا اور اگر یہ تیرے حق میں بولا تو اس کی سفارش قبول ہوگی اور اگر تیرے خلاف بولا تو اس کی شکایت قبول ہوگی اور جس نبی علیہ سلاد السلام کی سفارش اور شفاعت کی امید پر گناہوں پر گناہ چڑھاتے جاتے ہو وہ نبی علیہ اللہۃسلام بھی قرآن کے ساتھ ہوں گے اگر قرآن تیری سفارش کرے گا تو وہ تیری شفاعت کریں گے اور اگر قرآن تیری شکایت کرے گا تو وہ بھی تیری شکایت کریں گے میں ابال اب رسول یا آگے ان نقوں میں تخل و حضر ان کی شکایت کی بنیاد کیا ہے قرآن یا اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آج میں ان کی سفارش نہیں شکایت کی بنیاد کیا ہے قرآن اللہ اپنے آپ سے پوچھو پچھلے رمضان کے بعد کتنی بار قرآن پڑھا ہے اپنے آپ سے پوچھو ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اگر چھوڑ دیا ہے تو گیارہ مہینوں میں موت آئی تو تباہی ہوئے گی اگر رمضان میں موت آئی تو شاید میں گزارا چل جائے تو, تو یہ قرآن حکیم قیامت والے سے سفارش بھی کرے گا شکایت بھی کرے گا یا تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مطابق یا تیرے حق میں بولیں گے یا تیرے خلاف بولیں اور جب جنت میں چلے جاؤ گے تو جنت میں وہی نعمتیں ہوں گی جو اس نے میں لکھی ہے اور جہنم میں اللہ محفوظ رکھے وہی عذاب ہوں گے جو اس میں لکھی ہوگی ہر جگہ نافذ ہے تو اس لیے اللہ کی اس کلام کے ساتھ دوستی لگانے کی ضرورت ہے اس کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے جو شخص اس جہان میں قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا ہے وہی مرنے کے بعد اس کے سائے میں ہوگا اور جو دنیا میں آزاد زندگی گزارتا ہے وہ کیا متوارن بھی قرآن سے محروم ہوگا بات وہی ہے پچاس سال رب کی مان لو تو پچاس ہزار سال رب تیری نہیں مانیں تو قرآن سے دوستی لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تجویز کی کتابیں پڑھو لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم قرآن کے حلف افزد آپ کو معلوم ہونے چاہیے سب کو معلوم ہے حرف افزد علی بات آتا تو so, جانتے ہیں پکی بات ہاں سا اور سین میں فرق اور سواد میں فرق کرنا جانتے ہیں ہاں اور ہاں ہاں اور ہا میں فرق کرنا جانتے ہیں لان اور واد اور زا اور وا میں فرق کرنا جانتے ہیں اب چپ ہو گئے اگر ہم جانتے نہیں تو اس کا ساتھ مطلب ہے کہ ہم ابجد سے بات لانے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ حروف الگ الگ ان کے معانی الگ الگ ہیں بیان فرمائے ہیں تو اگر یہ ایک ہی ہوتے جیسے ہم بیان کرتے تو سب کو قاف اور قاف کو ایک ہی طرح پڑھ لیتے اگر یہ ایک ہی ہوتے تو پھر اللہ دو کیوں بیان کرتے اور اس سے معانی میں فرق آ جاتا ہے معانی میں فرق آ جاتا ہے تو جی بھائیوں میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنا فرق آ جاتا ہے جہاں الف ہے وہاں الف کو نہ پڑا جائے تو معنی میں فرق آ جاتا ہے وہ خلق نہ کم ازوا پڑھو اصل میں ہے خلق نہ کم ازوا جا کے بعد الف ہے اب الف کو نہ پڑھو خلق نہ تمہیں جو ان عورتوں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اب پیدا کس نے کیا اللہ نے تم کہتے عورتوں نے کیا شرک ہو گیا تو یہ بہت عام غلطی ہے لوگ پڑھتے ہیں غلط اللہ ہو احد کہہ دیجیے اللہ ایک ہے اگر دوسرا کاف پڑھا جائے خالی جی اللہ ایک ہے ناول غلطی عام ہے تو کم از کم اگر آپ قرآن سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو حروف کو سیکھے کوئی ہلکی نہیں آپ کی داڑی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ ساری کائنات کے سامنے ذلت سے بہتر ہے کاری صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اکثر آیتوں کے آخر میں اپنے نام بیان کیے ہیں واللہ ہو عزیز الحکیم و اللہ کفور الرحیم اللہ چانک جواب رحیم یہ سب اللہ کے نام ہیں اور جب آپ کے حروف غلط ہیں تو آپ اللہ کے نام بھی غلط لوگ تو وہاں آپ کی کیا پوزیشن رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے اللہ کا نام بگاڑ دو ہاں ہاں آپ اپنے ابا کا نام بگاڑ دو دیکھو کیسا رہے گا اپنے ابا کا نام بگاڑو تو کیسا لگے گا اور اپنے اللہ کا نام بگاڑو تو کیسا لگے گا اور ہم بگاڑتے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کم از کم حروف سیدھے کرو پہ. نمبر دو پرانے حکیم کو پڑھو یہ یعنی نہیں کہ روف سیدھے کر کے سو جاؤ پڑھا کرو اس کو ہر شخص اپنے طور پہ قسم اٹھا لے انشاءاللہ میں روزانہ میں کہتا ہوں آدھا پارا چوتھا حصہ پارا دو سفے ایک سفا میں ضرور پڑھوں گا قسم بھی اٹھاؤ ساتھ انشاءاللہ ان شاء اللہ نے دیا اپنے اوپر جبر کرو گے تو ہوگا ایسے نہیں اچھا قسم نہیں اٹھانے تو یہ کرو کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا اس دن جس دن میں چوتھا حصہ پارے کا نہیں پڑھوں گا یہ کروں پیٹ ناشتہ مانگے بولے نہیں پہلے وہ پڑھنا پھر ملے گا آپ روٹین کے طرف سے چلتے رہتے ہیں کچھ کرنے کی طرف بھی آؤ نا کیا خیال ہے اچھا یہ سمجھ نہیں آتا تو یوں کرو پھر کہ جس دن میں چوتھا حصہ آدھا پڑا جو بھی آپ کیا کر لو نہیں پڑھوں گا اس دن ٹی وی نہیں دیکھوں گا ہاں جس کو جو سمجھ میں آتی جس کا وہ جس کی زیادہ لت پڑی ہوئی نا اس کو اس کے ساتھ شرط لگا لو سمجھائی بات اب اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کرو یا تو قسم اٹھا لو ان شاء اللہ میں روزانہ ہاں اللہ کی قسم اتنا اتنا جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آئے یا یہ کر لو یا ناشتے سے باندھ لو یا ٹی وی سے باندھ لو اخبار سے باندھ لو اس کو یہ کام نہیں ہوگا جب تک میں اتنا پارا نہیں پڑھوں چلو کرو سعودہ عرب دلند کس کس نے کر لیا دیکھو اللہ سے شرما اللہ میں آپ سے کچھ مانگ چھوڑ رہا ہوں آپ کا اپنے رب سے ہے آپ چاہتے نہیں کرنا یہ کیا بات ہے دوبارہ آدھا کھڑے کروں ماشاء اللہ اب دیکھو نا اگلی زندگی آپ سے میں چینجنگ آئے گا اور روزانہ اگر آپ نے آدھا پارا کہا ہے تو خوابات ہے نا دن میں قرآن یا کتنے میں دو مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا تو پہلا کام کیا ہے حروف تہذیب سیکھو نمبر دو قرآن کو پڑھا کرو اب آپ صرف پانچ منٹ نماز سے پہلے آ جائیں آئے دس منٹ پہلے گزردو کیا نفر پڑے اس کے بعد یہ تھوڑا سا وقت تین منٹ بھی آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کا جواب آپ نے طے کیا پورا ہو جائے ایک نماز میں تین منٹ پانچوں میں پندرہ منٹ, منٹ. مول سب دو منٹ لیٹ ہو گئے کوئی مشکل نہیں ہے نمبر تین قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنا یہ قرآن حدر للناس ہے وہ بھائی من الحدا ہے اور فرقان ہے اور یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب اس کا ہمارا سمجھا جائے یہ <سؤال> اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ وہ قدم کے بغیر بھی عجب دے دیتا ہے ورنہ یہ قرآن نہ حفظ کے لیے نازل ہوا ہے اور نہ یہ خالی پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے یہ اصل میں سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اگر ساری دنیا قرآن کو پڑھنا سیکھ لے مانا نہ سمجھے یہ خد اللہ نہیں بن سکتی ہدایت نہیں ملے گی وہ سمجھو پیراڈول کے پتے کو پیٹ پہ پھیرتے رہو کیا ہوگا ہاں ہاں بخار ہے آپ پیراڈول کا پتا پیٹ پر پھیرتے رہو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو مولا ہے پھر بھی فائدہ دے دیتا ہے کسی کو نظر بد ہو ٹھیک ہو جاتی ہے کسی کا جن نکل جاتا ہے ورنہ اصل فائدہ اس کا جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اس کا مانا سمجھا ہے تو گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا لو فجر کے بعد ترجمے والا قرآن پکڑ لو آپ نے تین آیتوں کا ترجمہ کیا بیوی نے دیکھ کر ترجمے والے قرآن سے دیکھ کر بڑی بچی نے پھر بڑے بچے نے تین چار دفعہ دوہرا اگلے دن اگلی تین آئے تھے اگلے دن اگلی تین آئے تھے دن اگلے دن آئے تو قرآن کے اندر سے جب آپ گزریں گے تو یہ آپ کو برکات نصیب ہوں گی اور ایسی ایسی گتھیاں سلجتی نظر آئیں گی جو آج تک مولویوں نے چکر میں ڈالے گا کریں گے انشاءاللہ چوتھا کام یہ ہے کہ قرآن حکیم پر عمل کیا گیا صحابہ کرام قرآن ہمارے طریقے سے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں بچہ آیا اور اس نے قرآن رٹ لیا حفظ کر لیا اور بس اور اس کے بعد وہ کراچی میں ایک نوجوان الیکٹریشن تھا تو لوگ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے تو کچھ لوگ آئے اس کو لے گئے تو وہ جہاں اس نے بجلی ٹھیک کرنی تھی وہ سینما گھر تھا یا کوئی شوٹنگ شاٹنگ کوئی مسئلہ تھا اس میں غلط غلط لوگ تھے تو وہ ان کو نصیحت کرنے لگ گیا کہ تم غلط کام کرتے ہو ٹھیک ہو جاؤ اللہ سے ڈرو تو کوئی آیتیں پڑھ کر اس کو ان کو سمجھا رہا تھا تو ایک ان میں سے بولا کہتا ہے آیت یوں نہیں یوں ہے میں قرآن کا حافظ ہوں کیونکہ جب تک آپ مطلب نہیں سمجھو گے آپ میں وہ للہیت نہیں آئے گی آپ کی اصلاح نہیں ہوگی آپ میں تکوا نہیں آئے گا آپ کی تربیت نہیں ہوگی قرآن کر کے دکھاؤ کرتے ہو جو ہدایت والی چیز ہے وہ سمجھنے کے بعد آئے تربیت آپ کی للہ ہی تقوی خوف یہ سب سمجھنے کے بعد آئے گا تو صحیح ہاں بھائی کرام فرما سے ماں کلہ نہ تجا و جو عشرہ آیا سنتا ہم دس آیتوں سے گیارہ آیت اس کو تک نہیں پڑتے تھے جب تک دس سمجھ کر عمل نکلے وقت امن قرآن وقت امل عمل جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا چلا جاتا سمجھ اور عمل کو بھی ساتھ مکمل ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی ماشاء اللہ حافظ صاحب یہ قاری صاحب ہے ایک آیت کا سجمہ نہیں اور اس کے برباد ہوتے لوگ پروٹوکول دیتے ہیں علماء والا اور وہ ہوتا ہے کوڑا یہ کائس کا مانا نہیں آتا اس میں کیا ہوگا بیڈ روم تک لے جاتے ہیں اس کو ٹیوشن کے نام پر مسائل پیدا ہوتے ہیں بدنامی کا باعث بنتے ہیں بنیاد مسجد بیچ میں کیا ہوتا ہے صاحب صاحب تھجمہ تو آتا نہیں ہے اخلاق کہاں کیا ہے تربیت کیسے ہو تو یہ ترجمہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے کریں گے ان اللہ اور آخری کام یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ملک کا قانون بنانے کے لیے قوت پیدا کرنا ہے ڈنڈے سے ہوگا قوت سے ہوگا قوت پیدا کرنا تربیت حاصل کرنا لوگوں میں دعوت کو عام کرنا لوگ اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کریں لوگ اپنی زندگیوں پر کریں گے تو اللہ وہ دن بھی دکھائے گا کہ ملک کا قانون بن جائے گا ان اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے دعوت اور جہاد کی تحریک میں شمولیت اختیار کر کے اپنا کردار پیش کرنا یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے اس کی اس کے حقوق کا حصہ ہے یہ سب کام کرنے کے لیے جب ہم یہ سب کریں گے تو پھر یہ ہوگا حضل انداز لوگوں کی لیے ہدایت اور بھائی ہدایت کے بعد یہ دلائد ول فرقان حق باد میں فرق کرنے والے پھر یہ قبر میں بھی سفارش کرے گا حشر میں بھی سفارش کرے گا پھر انشاءاللہ فکر کی بات ہوگی جب چاہو مر جاؤ کوئی فکر ہو ہر جگہ پروٹوکول ملے گا ہر مرحلے پر پروٹوکال ملے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ آ گئے ان اللہ دین رب اللہ مستقام لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر اس پہ ڈٹ گئے الحمد اللہ کیا موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو خواب ہوا ارے ڈرنا مت اور غم نہیں کھانا موت آ رہی ہے روح نکل رہی ہے ٹانگیں ایک دوسرے سے رگڑ رہا ہے مرحال ڈاؤن ہو رہا ہے خوف سے پریشانی سے اور اگر کہتے کوئی فکر کی بات نہیں یہ جی تو ایک چھوٹا سا مرن ہے روح نکلی پھر تیرے لیے موجے اب شروع جنسی ندی کن تم تو آدھو ہم تمہیں اشارہ دینے آئے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ تم کون ہو اس مشکل وقت میں مجھے بتانے والے دنیا فی الحال ہم دنیا میں بھی چلے دوست تھے مگر ظاہر ہونے کی اجازت نہیں تھی اللہ ان سے بھی ہمیں حیا کرنا چاہتے جو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے پیاد کھاتے ہو سگریٹ پیتے ہو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تیرے ساتھ ہے تیرے دوست ہیں ان کو ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے گالیاں بکتے ہو فلمیں دیکھتے ہو گند دیکھتے ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے نخنا اور فی الحیات دنیا فی الاخرہ ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی آپس میں بھی رہیں گے فی حماشت والم فی حما جنت میں جو مانگو گے ملے گا جو خواہش کرو گے ملے گا فکر کی بات نہیں ہے تو یہ قرآن کو اوڑنا بچھونا بناؤ اس کے سائے میں زندگی گزارو اس کے حقوق ادا کرو رب الراج سارے مراحل میں ہمارے مسائل حل کر دے گا اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے یہ وہ پورا موضوع ہے پورا درس ہے اس کو اگر آپ رکھ لو اگلی دفعہ پر تو اچھا ہوگا فرماتے ہیں والد منخوف مقام ربی جنسان جو اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو ڈبل جنت ملے گی تو اللہ کا خوف یہ تکوا اللہیت یہ پورا لمبا موضوع ہے تقوا کے فوائد ہیں تقوا کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو یہ موضوع کلوز نہیں ہو سکے گا بہرحال تمام عبادات سے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے یا سعبدو ربکم خلا خلقکم والذین من قبلکم آگے ہاں اللہ کل تو عبادت ہر قسم کی اس سے اللہ کا خوف ملتا ہے کتب علیہ کمسیاں قبل گھما گے لا اللہ کم تک تکون دماحا کنال ہر چیز سے اللہ کا خوف نکلتا ہے اور جو اللہ سے اس کا یہ پورا محیط ہے عبادات پر تمام عبادات کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے کیا جائے اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل جنت دیتا ہے اور بھی بڑے فوائد ہے اللہ سماتے ہیں اللہ سناتے ہیں جب تک اللہ جعل کو فرقان اللہ سناتے ہیں امی تک اللہ جا اللہ محرجہ حیضر تشر اُمید اللہ